صورت نازت کیا ہے مضمون حسبے رابطی ضرورت نہ رہی نا مضمون وہی ہے خلاصہ شواہد قیامت احوال قیامت شکوا تخویف دنیاوی دری لکڑی برائے امکان قیامت اور انجام فریقائیں اچھا جی ون نازیات غرق یہ شواہد قیامت لکھو کنارے پہ شواہد قیامت کسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں سختی سے کھینچنا ارواح کفار کو وا کسمیا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں سخت کھینچنا کس کو ارواح کفار کو و ناشتا تو نشتا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں بند کھولنا لکھ لو اور سمجھاتا ہوں میں اور ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں بند کھولنا حدیث میں آتا ہے جی مومن کی جب روح نکالتے ہیں نا فرشتے ایسے سمجھو جیسے مشق ہو نا مشک اس کا منہ بندا ہوا ہو اور اس کا بند کھول دو پانی تیزی سے نہیں تو یہی آسانی ہے جیسے وہ پانی آسانی سے آتا ہے مومن کا روح بھی آسانی سے کھولتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے بند کھولنا وسا بہات سب اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں تیرنا پھر جب روح نکال کے لے جاتے ہیں نا تو آسمان پہ ایسے معلوم ہوتا کہ تیرتے جا رہے ہیں پسا بکا تو سب کا پھر ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہیں بڑھنا سب کت کرتے ہیں روح لے جاتے ہیں سب کت کرتے ہیں پھل مدبرات امرا پس تدبیر کرنے والے ہیں ہر امر کی پھر اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ہر عمر کی تدبیر کرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کو اعلی میں پہنچا دیتے ہیں جو بھر رہے ہیں ان کی روحوں کو کہاں پہنچا دیتے ہیں سی تو تدبیر بھی کرنے والے ہر حکم کی کون حکم میں سے یہ حکم بھی ہے اب دیکھو یہ قسمے جو ہیں نا یہ موت کے بھی مناسب ہیں قیامت کے بھی کیا ہیں مناسب ہیں کیونکہ موت جو ہے قیامت سورا ہے یو مترجرا جا احوال قیامت باقی ان قسموں کا جواب معذوف ہے وہی حالت لتوبا سننا کیا جزاب معذوف ہے جی لتوبا سننا ضرور اٹھو گے تم یو ماں اذکر تذکرہ کرو اس دن کا جس دن کے ترجر راج کا ہلا ڈالے گی جی، ہلا ڈالنے والی سے مراد کون ہے جی قیامت ہے قیامت ہمارے دلوں کو ہلا دے گی یا نہیں ہلائے گی نا لیکن قیامت کا لفقہ اولا براد ہے لکھوے کوئی نفا اولا جس دن کے ہلا ڈالے گی ہلا دینے والی یعنی نفق اولا پھر تتباؤ ہر راجفا پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی یہ کون سا نفقہ ہے سانیہ قلو موم واجفا دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے اور نگاہیں ان لوگوں کی جکنے والی ہوں گی یقولوں بس یہ ختم ہوگی آج احوال قیامت یقول ان شکوا ہے کفار کا اب کہتے ہیں وہ قیامت کے احوال ختم ہو گیا اب ساروں خاصے اب کہتے ہیں کافر کہ آپ بے شک ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت کے اندر ایزا کنا کیا جب ہو جائیں کہ ہم ہڈیاں بوسیدہ کا تو کہتے ہیں یہ اس وقت لوٹنا ہوگا خسارے والا یہ لوٹنا ہمیں پسند نہیں آہ, کہتے ہیں یہ اس وقت لوٹنا ہوگا خسارے والا کہ ان کا کیا تھا جی شکوا یقولون جواب شکوا اور سوائے اس کے نہیں یہ ڈانٹ ہوگی ایک تو کون سی ڈانٹ جی بھئی سورج سرا ہوگا نا نفقا ثانیہ یہ ڈانٹ ہوگی ایک پس اچانک وہ میدان میں آ جائیں گے بس یہی ختم ہو گیا شکوا اور جواب شکوا آگے تخویف دنیا بھی حل عطا کا کہ استفام ہے تشوی کی کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی کیا کہ پکارا اس کو رب اس کے نیے وادی پاک کے اندر جس کا نام کیا جی تو واہ حکم ہوا کہ چلا جا تر فراؤ کے بے کو اس نے سرکشی کی ہے کل حل کا مقصد بے تو اس, کو کیا ہے رغبت واسطے تیرے طرف اس کے کہ تور جائے بندے کا پتر بن جا سور جا کیا ہے واسطے تیرے رغبت طرف اس کے سور جائے تو اور راہنمائی کروں میں تیری تیرے رب کی طرف پس ڈر جائے تو, تو پت دکھایا فرون کو نشانی بڑی دلیل نبوت کی لیکن پھر قبضہ بابا شاہ اناد فرو اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا سماج بارہ پھر پیٹ فیری فرعون نے دوڑتا تھا کس کے خلاف علیہ السلام موسال دوڑ شروع کر دی وہی ایلچوں کو چپراسیوں کو بھیجا پہا پہاشرفا نادا پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور باباز بلند تقریر کی موضوع تقریر یہ ہے موضوع تقریر فق فقال اس نے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا بلند تری فاخا اللہ انجام انعد بس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آخرت کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی دنیا میں غرق کر دیا عالم چلا آخرت قزا بھی ہے ان نفیزال کا اس واقعے کے اندر البتہ بڑی عبرت ہے عبرت کس کو کہتے ہیں دوسرے کے حال سے سبق حاصل کرنا کس کو کہا جاتا عبرت دوسرے کا حال دیکھ کے سبق حاصل کرنا اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے انتم شد و خالکان دلی لکلی ابراہم کان کیا, کیا تم زیادہ ساخت وضور پیدا کرنے کے آسمان بنایا اللہ نے آسمان کو اس طرح کے بلند کیا اس کی چھت کو سباہا پھر درست بنایا کوئی شگاف وگاف نہیں واقعہ اور تاریخ بنایا اس کی رات کو اور نکالا اس کی دھوپ کو اور زمین کو بعد اس کے بچھایا کہ اس کی تحقیق پڑھے ہو کہ اصل زمین پہلے بنی تھی اس کے بعد کیا بنے آسمان اس زمین کا داہو ہے نا داہ یہ بعد میں ہے اور داو کا من ابن عباس کہتے ہیں یا گلا لکھا ہوا یہ زمین کا داح یہ ہے کہ نکالا زمین سے کس کو پانی کے چشموں کو چارا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا متا اللہ کم بال ان کو فعال کا سے پہلے فعال ظال کا اللہ نے ان مذکور چیزوں کو بنایا واسطے لفے دینے تمہارے کے اور تمہارے جانوروں کے آ گیا سمن جی یہ چارہ تمہارے لیے ہے تم کھاتے ہو چارہ پانی تمہارے لیے چارہ جانا بچا جی فائدہ جات تام بکوئے قیامت پر جب آئے گا بڑا حادثہ قیامت کا بڑا حادثہ ہے نا تاب من حادثہ کو بڑا منہ بڑا پر جب آئے گا حادثہ بڑا یوم یت الانسان اس دن یاد کرے گا انسان اپنی تمام کمائیوں کو سامنے ہوگی یاد کرے گا اور ظاہر کی جائے گی جہنم واسطے ان لوگوں کے جو دیکھیں گے مطلب ہے سب لوگوں کے لیے پام با منتگا انجام مجرمی جس نے سرکشی کی اور پسند کیا دنیاوی زندگی کو آخر کے اوپر پین جہی انجام اس کا جہنم اس کا ٹھکانہ وام وام خوف انجام جو ڈر گیا اپنے رب کی پیشی سے اور روک کے رکھا اپنے نفس کو حرام خواہشات سے پس بے شک جنت یہ اس کا سمرہ ہے جنت اس کا ٹھکانا ہوگی یا سالونا کا شکوہ جب حضرت فرماتے تھے قیامت آنی ہے تو کہتے تھے بتاؤ کب آنی ہے تو پھر میں سوال کرتے ہیں آپ سے انادہ قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا وقوع اس کا آپ ان کو جواب دیں گے اس کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب تم ذکر جب تجھے اس کا علم ہی نہیں تو بیچ کس فکر کرنے سے صاف ان کو کہہ دو الہ رب کمل کہا تیرے رب کی طرف انتہائی اس کے علم کی انما انتم من شاہ فریض رسول سوائے اس کے تو ڈرانے والا ہے اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے تاجین کا پتا اللہ کو ہے کان میں یو لم جال بسو یا غور فرمانا شدت یوم قیامت لکھ لو اور معنی میں غور کرو شدت یوم قیامت اے یو میں نہ کا معنی پہلے کرو کان نہ ہوں کا معنی بعد میں کرنا چاہیے سمجھ رہے ہو اچھا جی جس دن کہ دیکھیں گے اس قیامت کو تو گمان کیا کریں گے کاننا ہو ملام کیا جس دن دیکھیں گے نا قیامت کو تو کیا گمان کریں گے کاننا ہو ملائم بت گویا کہ نہ ٹھہرے تھے دنیا کے اندر مگر ایک شام یا اس کی صبح اس کی سختی دیکھیں نا تو کیا معمولی ہو جائے گی اچھا جی